نبی مان لیں گے رسول مان لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ جس کی تلقین کی گئی یہاں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے کہ مجھ سے تم یہ تقاضے اور مطالبے کر رہے ہو ہلکن تو اللہ بشر اور رسودا میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ میں بشر ہوں اور رسول تو بشر کا اس طور سے متقرار و اعداد نمایاں کیا جانا حضور کی مشریت کا یہ در حقیقت اس امت کو جو محفوظ رکھا ہے بحثیت مجموعی اللہ تعالی نے اس طور کے شرک سے یہ اس کا ذریعہ ہے یہ اس کا ایک سبب بن گیا ہے الحمدللہ للہ ہے اللہ صحیح البتہ یہ ضرور نوٹ کیجئے کہ اس کو دوسری انتہا تک پہنچا دینا بھی صحیح نہیں ہے بالکل اپنے جیسا انسان زدم زدہ میں اور انتہا پسندی میں ایک کے مقابلے میں دوسری ایکسٹریم پر چلے جانے کا معاملہ جو ہے یہ ہوتا ہے عام طور پر اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس کے شواہد موجود ہیں اس لیے کہ بعض احادیث میں حضور کا اپنا یہ فرمان ہے صحیح احادیث ہے صحیح ہے کی روایت ہے ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا معلوم ہوا کہ یہاں ایک اعتبار سے نفی ہو رہی ہے اور خاص طور پر آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ پے بے متواتر رودا رکھنا جو ہے کہ آج روزہ رکھا اور شام کو افتاد نہیں کیا وہی روزہ مسلسل چل رہا ہے رات بھر بھی اگلے دن بھی تو جس کو تواصل کہتے ہیں سو میں سال جوڑ دینا روزوں کو ایک سے زائد روزوں کو ملا دینا آپس میں مسلسل یہ روزے کی کیفیت اس سے حضور نے صحابہ کو منع کیا تو بعض حضرات نے ہمت کر کے جرد سے کام لے کر عرض کیا انتل ہو حضور تو آسن حضور آپ خود تو کرتے ہیں آپ خود تو یہ سو میں رکھتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں؟ جس پر آپ نے فرمایا کو مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا اس کے بعد مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں لیکن سب کا مفاد ایک ہی ہے میں تو اپنے رب کے پاس رات مسل کرتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا تو معلوم ہوا ایک اعتبار سے تو مسلیت ہے بشریت ہے قرآن کی نصے قطعی ہے بولنما آنا بشروم مسل کو لیکن کوئی دوسرا پہلو ایسا بھی ہے کہ اس میں وہ مسلیت تامہ نہیں ہے اور اس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت ہر انسان جو دو وجودوں سے مرکب ہے وجودِ حیوانی اور وجودِ روحانی ان دونوں کا مجموعہ ہے انسان وجودِ حیوانی میں یقیناً مسلیت تامہ ہے برابر کی مسلیت ہے ویسا ہی جسم ہے ویسے ہی دو ہاتھ ہیں ویسے ہی دو پاؤں ہیں اسی طرح ولادت ہوئی ہے سارا معاملہ بالکل اسی طرح ہے اسی طرح خون جسم کے اندر گردش کر رہا ہے چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے پتھراؤ ہوتا ہے تو جسموں سے خون رستا ہے تلوار کا وار ہوتا ہے تو خون کا فوارا چھوٹتا ہے بچہ اگر فوت ہو رہا ہے عالم میں میں ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں چچا کی شہادت پر ایک شریر صدمے کی کیفیت محسوس ہوئی ہے یہ سب کچھ ہے تو جہاں تک وہ وجود انسانی یا وجود حیوانی کہیں یا وجود جسمانی کہیں اس میں مثلیتیں تام ہے لیکن وجود کا جو دوسرا روخ ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہاں انسانوں کی ارواح کہاں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمت خاک راب عالم پاک اور یہ چونکہ فرق واقع ہو جاتا اس اعتبار سے کہ عام انسانوں کے کی ارواح جو ہیں وہ بہت نیک بھی ہو گئے تب بھی بہرحال وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی کہ وہ اس درجے غالب آ جائیں وجود حیوانی پر کہ وہ وجود حیوانی مادوم کے درجے میں آ جائیں معدوم کے حکم میں آ جائیں جبکہ امریا کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا وجود روحانی اس درجے غالب ہوتا ہے وجود حیوانی پر یا وجود مادنی پر یا وجود جسمانی پر کہ یہ دوسرا وجود مادوم کے حکم میں آ جاتا ہے یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اگر مراتب کا فرق سامنے نہیں رہے گا تو اس سے انسان زندیت کی طرف بھی جا سکتا ہے البتہ یہ کہ اعتبار سے مسلیت تامہ ہے اور یہ جو بظاہر استباع نظر آتا ہے نبوت و رسالت اور بشریت میں وہی در حقیقت سب سے بڑا لوگوں کے لیے ہر بار رہا ہے سرداروں کے لیے اپنی قوموں کو انبیاء اور رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے سے روکنے کے اور اسی مرض نے پھر ظہور کیا ہے انبیاء اور رسولوں کی امتوں کے اندر کہ انہوں نے بشریت کے دائرے سے خارج کر کے اپنے رسولوں کو یا تو یہ کہ ماوراول بشر بنا دیا ما فوق البشر تو بنا ہی دیا ورنہ یہ ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسے الوہیت میں شامل کر دیا اب آگے آئیے اب تیسرا ایمان ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ جس پر کہ یہاں اس مجموعے میں صرف ایک آیت آ رہی ہے زامزین کفرو اللہ ال بلا و ربی لتباسن سم لتنبا ان بے ما عامر تم بذا نکال اللہ یسی مغالتا ہو گیا ہے غلط غلطی لگی ہے غلط دعوی کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وہاں سے بادل بہت انہونی بات ہے ہے ہاتھ ہے قل اے نبی کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں وہ اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے نہ تو تم لازمن اٹھائے جاؤ گے سمت نب بننا بے پھر لازمن تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا بزال کال اللہ یسیب اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں مشکل نظر آتا ہے مستبد نظر آتا ہے محال نظر آتا ہے لیکن حقیقتن یہ نہایت آسان ہے。اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب یہاں ذرا یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان بالآخرہ بظاہر تو یہاں اس مجموعے میں صرف ایک آیت اس کے بیان میں آئی ہے لیکن اگر غور کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل بھی اشارے کیے تھے اور آج میں چاہتا ہوں کہ سراہد کے ساتھ گنوا دوں اب تک کی جو ہم نے چھ آیتیں پڑھی ہیں ان میں چھے ہی مرتبہ اشارے ہو چکے ہیں آخرت کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایمانیات ثناثہ میں سے اہمیت کے اعتبار سے یہ ترتیب سامنے رہنی چاہیے کہ نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے بقیہ دونوں ایمانیات ایمان بالرسالت ایمان بالآخرت یہ ایمان باللہ ہی کی توسیع ہیں ایکسٹینشن ہیں کرولریز ہے اسی کے زمیں میں ہے ایمان بالرسالت کیا ہے اللہ کی صفت ہدایت کی ہے ایمان بالآخرہ کیا ہے اللہ کی صفت عدل کی ہے اصل ایمان تو ایمان باللہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے آمن تو باللہ ہے کما ہو ہی و صفات ہی و قبل تو جبھی آرام اقرار ام و تصدیق لیکن جہاں تک انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے کا تعلق ہے سب سے زیادہ مؤثر ایمان ایمان بالآخرہ ہے اس کی گرفت انسان کے آساب پر اگر ہوگی تو انسان سیدھا رہے گا اس کی روش درست رہے گی طرز عمل صحیح ہوگا جہاں اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی کسی سبب سے یا تو کوئی شفات باتلا کا تصور آ جائے کہ ہے ہمیں کوئی چھڑانے والے یا اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہی پر دھوکہ کھا جائے اللہ تو بڑا بچنے والا ہے نقطہ نواز ہے یا یہ کہ اپنی کوئی نسبت ہم تو فلاں کی اولاد میں سے ابراہیم کی نسل سے یا ہم تو فلاں کی امت ہی جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں کسی بھی اعتبار سے اگر ایمان بن کی گرفت کمزور ہو جائے گی محاسبے کا خوف کم ہو جائے گا تو انسان کے عمل پر اس کا اثر مترتب ہوگا اور پھر ڈھیلا ہو جائے گا انسان اس لیے کہ محض حلال پر اکتفا کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا اور پھر فرائض دینی جن میں سے ایک سے ایک بڑھ کر کٹھن ہے ان کا پورا کرنا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ یہ محاسبہ اخروی جو ہے اس کا احساس مستحضر نہ رہے اور اس کی گرفت جو ہے انسان پر نہ تو اس وجہ سے عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان مل آخرہ ہے. یہاں زمنی طور پر نوٹ کر لیجئے قانونی اور فکری اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بل ہے کوئی شخص کتنا ہی بڑا واحد ہو کوئی شخص کتنا ہی آخرت پر یقین رکھتا ہو نبی کو نہیں مانتا رسول پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر قرار پائے گا لہذا قانونی اور فکری اعتبار سے اصل ایمان ایمان بل ہے ایمان کا لفظی جو ہے تصدیق کے لیے آتا ہے ایمان بے با کے ساتھ یا لام کے ساتھ اس کے لفظی معنی ہے تصدیق کرنا تصدیق و بما جا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے تصدیق اس ہے کی جو لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے تو قانونی وفیتی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت علمی نظری فکری اصولی اعتبار سے کل ایمان ایمان باللہ توحین لیکن عملی اعتبار سے انسان کے اخلاق پر اس کے اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں بڑی نمایاں مثال آ رہی ہے پہلی آیت میں تھا یو سب بحل اللہ معافی سما بات ہے وہ معافر لرد کل پادشاہی اسی کی اور پادشاہی کا تصور ممکن نہیں ہے جزا و سزا کے بغیر وہ کیسی بادشاہی ہوئی وہ کیسے قائم رہے گی جو اپنے وفاداروں اور جانساروں کو نواز نہ سکے جزا نہ دے سکے اور اپنے غداروں اور باغیوں کو سزا نہ دے سکے وہ کیسی پادشاہی بادشاہی کے ساتھ جزا و سزا کا تصور لازم و ملزوم یہی وجہ ہے سورہ مومنون کے آخر میں وہ جو آئے اس سے پہلے سورہ عال عمران کے درس کے ضمن میں بھی بارہا کوٹ ہوئی ہے افا حسب تمنما خلک ناکم آبا سانا کو ملینا لاتر جڑ فتح الواہ ال ملک الحق اللہ اللہ عرب کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا تو بہت بلند و بالا ہے وہ بادشاہ حقیقی بادشاہ برحق تمہارے اس تصور سے بہت بلند و بالا ہے تو الملک کے لفظ میں بھی جزا و صدا کا تصور موجود پھر وہ اعلی کل شہین قدیر یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس میں ازالہ ہے اس وسوسہ شیطانی کا کہ کیسے پیدا کرے گا اللہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ایزا متنا و کلنا ذالک رجم بعید بڑی دور کی بات ہے ہے ہاتھ ہے ہاتھ آلات اس کا ازالا ہے وہ آلہ کل نشائ پھر دوسری آیت ختم ہوئی تھی وہ اللہ بما کا ملون جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھنا کس لیے اس میں حقیقت میں دونوں رخ موجود ہے غور کیجیے کبھی آپ اپنے کسی چھوٹے کو برخوردار کو کسی بچے کو بیٹے کو غضب آلود انداز میں کہتے ہیں ہم تمہاری ہر ہر حرکت دیکھ رہے ہیں تم ہماری نگاہ میں ہو اب اس میں غضب ہے غصہ ہے محاسبے کا اور کبھی کہا جاتا ہے کسی جانسار کی دل جوئی کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں میرے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میرے علم میں ہے میں جانتا ہوں آپ نے جو کچھ کیا ہے کوئی بادشاہ کہے کہ آپ کی خدمات ہمارے علم میں ہیں ہماری نگاہ میں ہے در حقیقت یہ دونوں اللہ وما تعمل بصیر اس کا تعلق اسی جدا و سدا سے ہے پھر آگے چلیے تیسری آیت ختم ہوئی تھی واہ لہل یہ تو سراہتن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے خلق اسماوات والر کا بل تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے یہاں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی تو انسان میں نیکی اور بدی کی جو تمیز بدیت کی ہے کیا وہ بے مقصد ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کیسے ممکن ہے سبحانک فقنا عذاب النار ربنا ما خلق تحزا بات سبحانک فقنا عذاب النار تو یہاں اسی کا نتیجہ نکالا بھائی لہل مسیح اسی کی طرف لوٹنا ہے پھر چوتھی آیت جو اللہ تعالی کے علم کو تین ڈائمینشنس میں بحث آئی ہے اس کا تذکرہ کر رہی ہے علم کس لیے ہے بدر حقیقت جداؤ سدا کے لیے ہم جانتے تمہارا کوئی عمل ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تمہارا ظاہر بھی ہمارے سامنے باطن بھی ہمارے سامنے تمہاری نیتیں اور ارادے بھی ہمارے علم میں تمہارے سینے کے صندوق کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے ہاں تمہیں اس کا شعور ہونا ہمارے علم میں یہ سارا بدر حقیقت اسی انداز میں اس میں وہی زجر کا اور انذار کا اور تنبیہ کا پہلو موجود ہے اور پھر یہ کہ پانچویں آیت میں لفظ آیا تھا ولاحم آزاب العلیم رسالت کے ذمن میں یا تکم نبا الزید کفرو من قبل فضاقو ابال آپ نہیں ولحم آزاب العلیم یا آزاب کے ذکر تو حسرات کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ یہ جو چھ آیتیں تھیں اگرچہ وہاں اصل بحث ہے ذات و صفات بار تعلی کی یا نبوت و رسالت کی لیکن ہر ہر آیت میں ہر جگہ پر یہ ایمان بالآخرہ کا مضبوط مزمن ہے موجود ہے اب یہ ایک ہی آیت آئی ہے زام الزی نفرو الاسو ال ربی لتواسل اس کو کہا جاتا ہے خطابی انداز اظامی انداز یہاں کوئی دلیل نہیں ہے اعتراض کیا جا سکتا دلیل کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا کہہ دیجئے نازمن مجھے میرے رب کی قسم ہے تم اٹھائے جاؤ گے دلیل تو کوئی نہیں ہے اسی لیے اس کو دلیل خطابی کہتے ہیں یہ دلیل منطقی نہیں ہے اس میں کوئی دلیل عقلی موجود نہیں ہے دلیل خطابی اس قسم کی دلیل میں اصل وزن جو ہوتا ہے وہ جو متکلم ہے اس کی شخصیت کا ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے اگر تو کوئی ہلکا ہلکی شخصیت کا انسان ہے تو اس وہ کتنی ہی قسمیں کھا لے سو قسمیں کھا لے وہ قسموں کو بھی بے ودن کر دے گا اپنی شخصیت کے بے مدن ہونے کے بنا پر لیکن یہ کہ اگر کوئی صاحب کردار انسان ہے جس کی صداقت کا لوہا مانا گیا ہو جس کی صداقت اور امانت کے دشمن بھی گواہ ہو جب وہ کہتا ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے بلا و ربی کیوں نہیں اور مجھے میرے تک کی قسم لتبہ سننا یہ جیسا کہ بارہ میں نے ارض کیا اس سے زیادہ تاکید کا انداز میرے علم میں نہیں ہے عربی زبان میں سیلے مزارے پر شروع میں لام مفتوح فتح کے ساتھ لا اور آخر میں نون مشدد تشدید والا نون لتبہ سننا تم لا من اٹھائے جاؤ سمت نبا یہ نبا ہی سے لفظ بنا ہے نبا اہم خبر اور یہ تنبیہ باب تفریح ہو جائے گا کسی کو ایک ایک کر کے گنوا دینا ایک ایک بات جتلا دینا جس کو ہم اردو کے محاورے میں کہتے ہیں تمہیں جتلا دیا جائے گا لتن ابا ان نبی جو کچھ کے تم نے کیا ہوگا رضا لان اللہ اسیر اور یہ اللہ پر بہت آسان جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اس سے اگلا درس جو ہے سورج تغابل کے بعد وہ سورہ قیاما ہے یوں سمجھ یہ کہ سورہ قیاما اس ایک آیت کی شرح پر مشتمل ہے یہی انداز ہے لاسے موبیا ماہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہ وہی خطابی انداز ہے میں قسم کھاتا ہوں آپ نے ایک بات کہی اور لوگوں نے کہا دلیل لائی آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں تو اس میں بظاہ تو دلیل کوئی نہیں لیکن اصل میں اس شخصیت کا وزن ہے کون ہے جو یہ قسم کھا رہا ہے اس کا بغیر قسم کھائے کہنا بھی بہت وزنی ہے کوجا یہ کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اور اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں لاسم بومل ولا اقسم بالنفس اللوامہ سب انسانوں اللہ نجما اضام بلا وہی بلا ہے وہاں بھی بلا قادری نالان مسبیہ بلال کیوں نہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس پر پورے طور پر قادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں یہ خطابی اور انسانی انداز آخرت کے بارے میں جس پر کہ یہ پہلا رکو جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا اس میں اصل جو وزن ہے وہ متکلم کی شخصیت کا ہے علی اللہ یسیر اس میں اشارہ ہو گیا اسی پر کہ وہو اعلی کل نشائن قدیر یہ تمہیں مشکل نظر آتا ہے تمہیں مستقبل نظر آتا ہے تمہیں بہت بھاری نظر آتا ہے اس کے لیے قرآن مجید پھر استشاد دیتا سورہ قیامہ ختم وہ ہے اسی پر خود اپنے وجود میں غور کرو ایاح سبل انسان ہو یوتر کا صدا. اس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا بسمورا کم فاحسا اللہ نے تمہاری نقشہ کشی کی اور کتنی عمدہ نقشہ کشی کی ہے کتنا اچھا تمہارا جو ہے نع نقشہ بنایا ہے تمہارے عزا و جوارے میں کیا توازن رکھا ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک موجز نما جو ہے تحقیق ہے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ انسان کو ایسے ہی پھینک دیا جائے گا ندیشہ سمجھ کر ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے تو اس کے بعد فرمایا الم یق و رتفتمنی یہ یمنا سمکان علاقن فقل کا فسوا فجال منو زین زکر ام انسا انسان خود اپنے اوپر غور کرے کیا نہیں تھا ایک گندے پانی کی مون جو ٹپکائی گئی پھر وہ ایک لوتڑا اور ایک گزگا بنا اور پھر یہ کہ اسی سے اللہ نے زوجین بنا دیے وہی سے کوئی مذکر بن گیا کوئی مونس بن گئی کوئی لڑکا بن گیا کوئی لڑکی بن گئی الہسا زالے کا بھی قابر ہی ہوتا کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دے یہ جو انداز ہے اور اسی کے لیے میں صرف اشارہ کر دوں گا اس وقت, وقت ختم ہو رہا ہے یہاں چونکہ لفظ قل آیا ہے اے نبی کہیے قل بلا ورب بھی لطبا اس پر حضور نے جس انداز میں عمل کیا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کے سارے خطبات تو ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں لیکن بالکل ابتدائی جو عہد ہے آپ کے دعوت کا جو ابتدائی دور ہے اس کا ایک خطبہ آیا ہے وہ خطبہ میں نے اپنے کتابچے میں دعوت اللہ میں نقل کیا ہے پورا یہ کہ اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی الحمد کے شائع ہو گیا ہے جس میں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہید میں تو اپنی گواہی پیش کی ہے اپنی شخصیت کی ہے کہ کوئی شخص تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی قافلے کا رہنما اسے دھوکہ دے دے ان رائے دا لائق زبا و اللہ ہے لو کزب تو النا ما کزب تو کم الرر تو ما غرر تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی قافلے کا رہنمائی اسے دھوکہ دے دے غلط راستے پر ڈال وہ ہم کبھی ان سے جھوٹ بولے خدا کی قسم اگر میں پوری نوع انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی تم سے جھوٹ نہ بولتا اور اگر میں پوری نوع انسانی کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دے گا اس کے بعد دیکھیے ولہ نزیلا اللہ اللہ ایک جملے میں توحید اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معمول نہیں ایک جملے میں رسالت انیلا رسول اللہ الم خاص ستم و سے کاف میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نو انسانی کی طرف عام طور پر اور اب سارا بیان آخرت کا ہے وہ اللہ لتم تنما وہی سیدھے لام مفتو اور نون مشدد تم لادمن مر جاؤ گے سب کے سب جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو سم مل تمہ راسن نہ کماتست لازمن اٹھا لیے جاؤ گے ایک صبح قیامت آئے گی کہ اس میں اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں سم ملا تر سبن نہ پھر لازمن تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے تم کر رہے ہو سم ملا تجھ زبون سو پھر تمہیں لازم بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا برائی کا برا نہ جنت و نبدا نارو نہ بدا وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو خطبہ نبوی ہے علی صاحب سلاط وسلام اسی کا انداز ہے اب اگلی تین آیات میں جن میں کہ دعوت ایمانی وارد ہو رہی ہے جس کا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مطالعہ کریں گے بارک اللہ لی ولا کمفر قرآن العظیم و نفانی و و